تشویش ہو گئی ہوگی تھوڑی بہت ہی آ کر کہاں چلا گیا مشینری چیزیں ٹیکنیکل چیزیں لائوانا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل فولٹ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایسے معاملات بعد اوقات ہو جایا کرتے ہیں کبھی طرح ہو جائے گا تو تشویش مت آیا کرے اہلا امام سنت فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا آج ہم نے سوچا تھا تھوڑا جلدی آ جائیں آپ کے پاس مفتی صاحب کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد گیپ ہوتا ہے تاکہ ہم جلدی سوئچ کر جائیں امیر سنت کی طرف اور کچھ وقت ہمیں مزید باپا کی بارگاہ مل جائے جب ہم سوئچ کرتے ہیں اس وقت تھوڑی دیر میں پھر آزان شروع ہو جاتی ہے لیکن وہی بات اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو جائے گا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ میرے مدنی چینل کے ناظرین سولہواں سولہویں تاریخ شروع ہو گئی پندرہ روزے ہم گزار چکے اور آدھا رمضان گزر گیا یا اس سے زیادہ گزر گیا طب کریم ہم سب کی اب تک کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے دو چار دو چار روزوں کے بعد آپ کی یادیانی کے لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اپنے کو چیک کرتے رہا کریں میں بس اس بات کی طرف آپ کی توجہ دے دوں گا کہ کوشش یہ کیجیے کہ یہ ماہ رمضان ہمارے پچھلے ماہ رمضانوں کی طرح ایسا نہ چلا جائے کہ میں جیسا تھا ویسے رہ گیا ایک ہاں ماحول کی وجہ سے تبدیلی آنا ایک فطری چیز اب تبدیلی تو آپ کے سامنے ہے کہ آپ دوپہر کا کھانا نہیں کھا رہے <laughs> <laughs> تو وہ نو بجے ناشتہ آپ نہیں کر رہے تبدیلی آپ کے سامنے ہی ہے مغرب کے بعد کبھی کھانا کھاتے نہیں تھا مغرب کے بعد آپ مغرب سے پہلے دسترخان میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایک تو ماحول کی تبدیلی ہوتی ہے جیسے کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہمارے اندر ایک چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ماحول کی تبدیلی اور یہ جو کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تبدیلی اس تبدیلی کو باقی رکھنا جو ہے نا یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہم جب رمضان و مبارک کے یہ مبارک ایام پا رہے ہیں تو یہ ایک مشق ہو رہی ہے نا ہماری ایک ہمیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے ہمیں پریکٹیکلی طور پر ایک ماحول میں لا کر ایک سمجھایا اور سکھایا جا رہا ہے کہ اسی اس طرح مطلب کہ ہم اپنے زندگی کا انداز بدلتے اور جو بدلا ہے سب آپ کے سامنے ہے تو اب پہلے دو تین دن میں تو ایک ریپڈلی تبدیلی ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے اندر لیکن اس کے بعد پھر وہ سستی گفل سستی گفل سستی گفل نیند اور یہاں جلا وہاں چلے اس میں خریداری بھی بہت انوالو ہے میں کے ساتھ جیسے جیسے عید کے دن قریب آئیں گے تو اب آپ کو خریداریاں یاد آئیں گے اب مغرب کی نماز پڑی نہیں پڑی کھانا کھایا اب بازار جانا ہے وہ جو عشاء کی جماعتیں تھیں اس کا کیا ہوگا وہ جو ترافیاں تھیں اس کا کیا ہوگا اسلامی بہنوں نے جو گھر میں بیٹھ کر جو عبادتیں کر کے کوشش ہے کہ اس کا کیا ہوگا اب آپ سوچ لوگ اتکاف بھی کروں گا میں کیونکہ اب تو اتکاف آ رہا ہے یہاں سولہ رمضان ہو گئی ہے اور سولہ رمضان کے بعد اب اعتکاب شروع ہوگا ان شاء اللہ اور اللہ نے چاہا تو میں ایک سلسلہ کوشش کروں گا کہ یہ بھی جنت کی تیاریوں میں سے ایک تیاری ہے البتہ اپنی کیفیات کا اثر نو دوبارہ جائزہ لیں اور ایک بار پھر نیت کریں کرتے رہا کریںفس و شیطان اپنے کام میں لگا ہے ہم اپنے کام میں لگے رہیں گے اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی اللہ نے چاہ تو اس میں ذکر اللہ کی میں ضرور آپ کو مشورہ دوں گا کہ ذکر اللہ کو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان پر جاری رکھیں میرے سامنے میناج العاب کے حوالے سے ایک بڑا پیارا قول نقل ہے کہ شیطان کے لیے ذکر اللہ عز و جل، اللہ کا ذکر اتنا تکلیف دے جیسے کہ انسان کے پہلو میں آکیلا یہ مرض ہے اکیلا یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے اکیلا کی جو انسان کے گوشت پوست کو متاثر کر گوشت کہتے ہیں پوست کہتے ہیں ہڈیوں کو انسان کے گوشت پوسٹ کو متاثر کرتی ہے اور جسم سے گوشت خود بخود جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تنی... بیماری اللہ محفوظ فرمائے پیارے حبیب صلی اللہ کے سب تو فیض تو ذکر اللہ اتنا تکلیف دے ہے جیسے انسان کے لیے مرض اکیلا تکلیف دے ہے تو آپ یہ نیت کریں کہ میں اپنی زبان کو ذکر اللہ سے رکھوں گا اللہ نے ہم کو زبان دیے ہم اس سے اس کا ذکر کرتے رہے جی ہمیں آج آپ کے سامنے کچھ ذکر اللہ سے متعلق چند مدنی پھول ارض کروں گا کچھ ازکار بھی آپ کے سامنے ارز کروں گا تاکہ ہمیں رقبت ملے اور انشاءاللہ جنت میں جانے کی تیاریوں کا ہم سامان کر سکیں آپ دیکھیے بڑا پیارا ورد میرے سامنے آیا ہے اور جنت کی تیاری کے لیے کیا ہی یہ ورد ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا ارض کیا گیا اخلاص سے کیا مراد ہے ارشاد فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہو اور اس کا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہو تو اللہ تعالی ہم سب کو ذکر اللہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن میں ذکر کرنے والوں کا ذکر بہت سی جگہوں پر آیا ہے میرے سامنے ست سور عمران چوتھے پارے کی آیت نمبر 191 ہے اس میں اللہ تعالی نے کھڑے بیٹھے اور کربٹ پر لیٹے ہوئے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی تاریخ فرمائی ہے جی ہاں الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم ترجمہ کنسول ایمان جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اس کی تفسیر بڑی عمدہ ہے اس کی ایک تفسیر میں صدور الفاظی نوی مدین مولا دابادی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیاری ایک ودنی پھول دیا ہے یعنی تمام احوال میں مسلم شریف میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم تمام احیان یعنی تمام اوقات میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے بندے کا کوئی حال یاد ال سے خالی نہیں ہونا چاہیے حدیث شریف میں جو بہشتی یعنی جنتی باغوں کی خوشا چینی پسند کرے اسے چاہیے کہ ذکر الہی کی کفرت کرے اللہ کا ذکر کرتے تھے کبھی اتوا دیکھ واقعہ یاد آیا اور سمجھانے کے لیے ایک باپ اپنی دانہ بیٹی دانہ کل مند سمجھدار دانہ بیٹی کے ساتھ دریا کے کنارے بیٹا مچھلی کا شکار کر رہا ہے تو باپ نے بیٹی کا ذہن بنایا ہوا تھا ذکر اللہ کے حوالے سے کہ بیٹا جو جانور ذکر اللہ چھوڑ دیتا ہے نا وہ کیت کر لیا جاتا ہے جیسے پرندے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو ذکر اللہ سے غافل ہو جاتا وہ کیت کر لیا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کتابوں میں ملتی ہیں خیر یہ بات بیٹی کے بیٹھی ہوئی تھی اب ایک دن بھائی باپ بیٹی کے ساتھ بیٹا مچھلی کا شکار کر رہا تھا مچھلی پکڑ کے بیٹی کو دیتا مچھلی پکڑ کے بیٹی کو دیتا مچھلی پکڑ کے بیٹی کو دیتا جب مچھلی پکڑ کے, کے فارغ ہوا تو بیٹی کا جو سامانکھا تھا جس نے مچھلیاں جمع کری تھے تو ڈال دی یہ کیا کیا دریا میں ڈال دی بیٹی دانہ تھی اس نے کہا تھا کہ جو جانور اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے وہ شکار کر لیا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ جو مچھلیاں آپ نے پکڑی ہیں اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہوگا تبھی تو آپ کے کانٹے میں وسیع ہے اب میں نے سوچا ہم ایسی مچھلی کیوں کھائے جو اللہ کا ذکر چھوڑ دے کہ ایسا لوگ ہم بھی کافی ہو جائیں اس لیے میں نے وہ مچھلیاں دوبارہ دریا میں ڈال دی بات سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ واقعی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ الٹی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی صحبت بہت خطرناک ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے میں آپ کو یہاں پر بہت پیارے پیارے ایک مدنی پھول عرض کروں لیکن اس سے پہلے میں کوئی زبان کے حوالے سے کچھ عرض کروں تاکہ ہم اپنی زبان کی جو کمزوری ہے یا ہماری زبان کی جو شرارت ہے اس کو پہچانیں تاکہ ذکر اللہ کا ہمارا مائنڈ بن جائے ایک بڑی عبرت والی روایت سنیے پہلے حضرت سیدنا عبداللہ بن حاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے حقیقت نشان ہے. کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے اس کی انتہا نہیں جانتا اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب اسے ملے گا اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب اسے ملے گا اب آپ غور کیجیے جملہ بولنا ہے ایک اللہ کی ناراضگی اللہ کی ناراضی اور اللہ کی رضا یہ زبان جیسے آج امبیر السنت نے پتنی پیاری باتیں بتائی دوپہر کے مدی مذاکرے میں کہ زبان سے انسان کیسے کفر بکھ دیتا ہے بکواس کر دیتا ہے اور ہیں ایسے لوگ کوئی ان کو بات بات سمجھ میں نہیں آتی ان کی ارے بھائی خدا کے بندے یہ مت بولو اپنے بارے میں سے الٹے سیدھے جملے مت بولو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کم ایسی باتیں مت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی باتیں مت کرو لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگوں کو تفریح کے لیے فرشتوں کے متعلق جنت کے متعلق جہنم سے متعلق ایسی باتیں مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے کوئی سا جملہ اللہ نہ کرے نکل جائے اور اول و حرام ناجائز اور پھر اللہ نہ اگر اللہ نہ کرے وہ کفر تک نہ ہو اور کہیں ہتھو ہاتھ ایمان نہ برباد ہو جائے لوگوں کو ہسانے کے لیے لوگوں کو کیا دل خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں نا یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا کہ یہ جو تفریح کرتے ہیں یا ڈائلگ ڈیلیوریاں جو ہوتی ہیں دیکھیں کفر یوں نہیں مطلب کسی کو اجازت مل جائے گی کہ کوئی مطلب کہ یوں جیسے کہ اگر کوئی شراب پی کر ایسے ایکٹنگ کرنا چاہے کہ میں شراب پی کر ذرا بتانا چاہتا ہوں تو, تو اس کی بھی حکام نے اجازت نہیں دی تو ایسی کوئی اجازتیں نہیں مل جاتی ہیں تو اب اس طرح کی چیزیں جو ہمارے میڈیا پر بھی آتی رہتی ہیں جن میں سری کفریات ہوتے ہیں سری کفریت ہوتے ہیں کیونکہ وہ ڈائلیکٹ ڈیلیوری ہوتی ہے وہ اسکرپٹ لکھنے والے کو مفتانی کرام اور علماء کرام تھوڑے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اسکرپٹ لکھا ہوتا ہے ہم بیٹھ کا سن رہے ہوتے ہیں اس میں اللہ وحد اللہ شریک کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے متعلق اور فرشتوں کے بارے میں جہنم کے بارے میں جنت کے بارے میں حوروں کے بارے میں آپ کو سب پتہ ہے میں, میں کوئی مطلب نئی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کو سب پتہ ہے کہ اس طرح کی کفریات مکے جاتے ہیں اور ہو سکتا ہے اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے بھی ہوں چینل پر جنہوں نے اس طرح کا انداز اختیار کیا ہو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نکل جائے کوئی سی بات ہماری زبان سے نکل جائے جو اللہ تعالی کو ناراض کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے یہ زبان کی اہمیت عرض کر رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ زبان ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا اسی زبان سے ہم لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہیں یہی زبان ہے نا جھاڑتے ہیں ڈانٹتے ہیں دل آزاریاں کرتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے جبکہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث میرے سامنے ہے کہ جس نے بلا وجہ شریح کسی مسلمان کو ایزادی اس نے مجھے ایزادی اور جس نے مجھے ایزادی اس نے اللہ عز وجلہ کو ایزادی تو یوں یہ بات مختصر سی کرنے کی میں نے کوشش کی تاکہ ہم زبان کی احتیاط پر پیرے میں چاہ رہا تھا کہ ہمارا ذہن بن جاتا اچھا وہ جو ناراضی والی جو میں نے حدیث بیان کی اللہ کی رضا و ناراضی والی اس کے مطابق مفسر شی رکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے بعض وقت آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تعالیٰ ہمیشہ کے ناراض ہو ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کرے حضرت سیدنا القما رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے بڑی توجہ خیس آپ کی چاہوں گا میں یہ زبان کا معاملہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث رودیت اور عنہ کی مسکورہ حدیث روک دیتی ہے یعنی یہ حدیث جو بیان ہوئی نا روک دیتی ہے یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے اور میں خاموش ہو جاتا ہوں اور دیکھیے اللہ کرے کہ یہ محسوسات مجھے بھی نصیب ہو جائے اللہ کرے اللہ کرے محسوسات میرے ناظرین کو نصیب ہو جائیں اللہ کرے یہ محسوسات میرے ہر سننے والے کو نصیب ہو جائیں کہ ہم بولنے سے پہلے تولنا سیکھیں حضرت القمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ یہ جو حضرت بلال سعیدہ بلال بن ہارث کی یہ روایت تھی نا انہوں نے روایت کی تو انہوں نے کیا پیاری بات کی کہ یہ روایت مجھے کئی باتوں سے روک دیتی ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں مگر میں روک چاہتا ہوں یہ سوچنے کی عادت ہمارے میں نہیں ہے فون پر بھی لگے ہوئے ہیں ہم لگے ہوئے ہیں نا آپ کے سامنے ہیں اب تو نائٹ اپشن ملتے ہیں پتہ نہیں فری ہو جاتا ہے لگے ہوئے آپ کے بچے بچیاں نوجوان لڑکے لڑکیاں سب لگے ہوئے ہیں باتیں اس ویسے گناہ ثواب حلال حرام جائز ناجائز ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ توجہ رہی نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو زبان کی احتیاط عطا فرمائے زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس زبان کو ہمیں ذکر اللہ میں رکھنا نصیب کرے دیکھیں یہی زبان ہے ذکر کریں گے اللہ کو یاد کریں گے اس کی رضا والے کلمات کہیں گے بہت سوا ملے گا اب میں آپ کو زبان کا استعمال ارز کرتا ہوں اللہ کرے گا ہماری زبان ذکر و دروس سے تر رہے حدیث قدسی ہے وہ بیان کے حوالے سے نکل کیا جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد الشریف کے ساتھ ملا کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم مل یعنی بسم اللہ شریف جو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل شمد اللہ بسم اللہ کے آخر میں جو میم آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میم رحیم میم آیا آخر میں اس میم کو الحمد کے لام سے ملا دیں مل مل کر دیں پر دوا لیں میرے ساتھ دوہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم مل بسم اللہ الرحمن الرحیم نی روشی مل کیوں دوہرا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نی روشی مل احمد للہ ہر ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد اللہ رب المین اور الرحیم کر کے پوری صورت پڑھنی ہے تو حدیث میں ہے کہ حدیث خدشی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر پڑھا جس نے تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائی اور اس کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی, کی زبان کو ہرگیز نہ جلاؤں گا اور اس کو عزاب قبر عزاب نار عضاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا میں ایک منٹ ڈک جاتا ہوں آپ ایک بار پڑھ لیں میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھ لیں اور پیاری ہے اب دیکھیں یہی زبان ہے آپ نے اس زبان سے سرح فاتحہ اس فضیلت کے ساتھ اس انداز کے ساتھ پڑھی یہی زبان تھی اس زبان سے بندہ گالی دیتا ہے اس زبان سے بندہ جھوٹ بولتا ہے اس زبان سے بندہ فضول قسم کی سنگی بات ہے چلے فضول کی طرف آ جائے فضول آپ کے میں کوئی گنا والی بات نہیں کرتا مگر فضول بات جس کا کوئی نفع کوئی نقصان نہیں ہے یہ بھی تو خسرت ہی ہے نا یعنی لوس نہیں ہے آپ نے کسی سے فضول بات کی اور وہ بات کی ی فضول بات کے بجائے اگر ہم کوئی نیکی کی بات کرتے کوئی ذکر رکوسکار کر لیتے یہی پڑھ لیتے دو از تخر اللہ از تخر اللہ کہہ لیجئے اور جنت کی ہوریں حاصل کیجئے میں نے یہ پہلے میں نے بیان بھی کیا تھا دوبارہ سن لیجئے ویسے بھی حفظہ اور ہاضمہ دونوں کمزور ہوتا ہے ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی نے 40 سال تک اللہ کی عبادت کی ایک بات دعا کی یا اللہ تیری رحمت سے مجھے جو کچھ جنت میں ملنے والا ہے اس کی کوئی جھلک دنیا میں دکھا دے ابھی دعا جاری تھی کہ یک تم مشاب شک ہوئی اور اس میں سے ایک خسین و جمیل خیور برامد ہوئی اس نے کہا تجھے جنت میں مجھ جیسی سو خشوریں عنایت کی جائیں گی جن میں ہر ایک کی سو, سو خادیمائے اور ہر خادی ماں کی سو سو کنیز ہوں گی اور ہر کنیز پر سو سو نازیمائیں یعنی انتظام کرنے والی ہوں گی یہ سن کر وہ بہت خوشی کے ہمارے جھومٹے اور سوال کیا, کیا کیا کسی کو جنت میں مجھ سے زیادہ بھی ملے گا جواب ملا اتنا تو ہر اس عام جنت کو ملے گا جو صبح و شام استغفر تک العظیم پڑھ لیا کرتا ہے استخر اللہ علیہ وظیم استغ فر اللہ علیہ وظیم استغ فر اللہ از تغیم آئین اور دیکھیے بہت برکت ہے ذکر اذکار کی طرح پڑھنے کی لیکن درست پڑھے بھی تو صحیح نا اب یہ عربی ہے نا اس کی پروناسن ہے نا اس کی ادائیگی کا کوئی طریقہ ہے نا سوریہ فاتحہ میں نے آپ کو پڑھ کے بیان تو کر دی اب سوریہ فاتحہ کوئی صحیح پڑھے ہی نہ اس کا حائی نہ نکلتا آئین ہی نہ نکلتا یا وو نہ نکلے اس کا کیسے ہوگا دیکھیں میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں آپ پڑھے اور پڑھیں اور اعوذ باللہ پڑھتے ہیں نا الف یہ حمزہ ہو گئے الف کے اوپر حرکت آ گئی اب اس کے بعد آئین ہے اس کے بعد کیا ہے آئین اب آپ غور کیجئے آئین اپنا ایک وہ وائس رکھتا ہے نا اس کی ایک اپنی وائس ہے کہ سننے والے کو لگے کہ آئن کا ہے یا الف کا ہے اب او آئن پڑیں گے نا او اب آپ اعوذ پڑھیں او زب تو اب سننے والے کو کیا لگے گا تو دونوں آپ نے مطلب کہ جیسے کہ وہ آپ نے وہ پڑھ دیا حمزہ جیسا پڑھ دیا تو یوں ہر جو حرف ہے اس کی کوئی ادائیگی ہے اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو بارہ بار, بیان کیا گیا ہے مدرسۃ المدینہ بالکان میں شرکت کریں اچھا اب وہ جن کو آتا ہے وہ غور کریں کتنے کو نہیں آتا تو آپ بھی اپنی کوئی بھی آپ کے اگر کم ہے یا پریشانی مجبوری ہے کوشش کیجیے کہ امت کے لیے وقت نکالیے اور مدرسۃ و مدینہ بالغان میں حاضر ہو کر سیکھیے اور سکھائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر اللہ کیسے کرنا چاہیے اس کے بارے حدیث میں آیا ہے کہ اس کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کر کیا کرو کہ لوگ دیوانہ کہنے لگے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا اتنی قصر سے ذکر کرو کہ منافقین تمہیں ریا کار کہنے لگیں اتنی کسرت سے اللہ کا ذکر کرو ہائے ابو عنہ کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا گیا پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آئیے سنیے اور جمیے ابن ماجا کی روایت میں ایک بار مدینے کے تعجاد صلی اللہ تعالی وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے کی درخت لگا رہا ہوں فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دو سبحان اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اس حدیث سے پاک میں چار کلمے ایرشاد فرمائے گئے سبحان اللہ الحمد الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں چار درخت لگائے جائیں گے کم پڑھے تو کم بس اگر سبحان اللہ کا تو ایک درخت ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جندن میں خوب خوب خوب خوب خوب درخت لگاتے چلے جائیے چلیں مل کر پڑھتے نیت کریں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں نیت کریں میں اپنی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چار درخت چار درخت انشاءاللہ جنت انشاء اللہ دیکھنے بھی جائیں گے آقا کا پڑوس پائیں گے انشاءاللہ اللہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ملے گی ایکش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو ایکش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو استغفار کریں کثرت ذکر اللہ کریں سبحان اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر صبح اللہ الحمد للہ لا اللہ اللہ اکبر صبح اللہ الحمد للہ لا اکبر فرض نماز کے بعد تصویر فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمد 34 چوتیس دفعہ اللہ اکبر ذکر اللہ کریں ذکر اللہ کریں فکر اللہ کرے آئیت القرسی پڑھے ذکر اللہ کریں سوتے ہوئے دعا پڑھیں ذکر اللہ کریں دعائیں یاد کریں باتھ روم میں آپ جاتے ہیں ٹوائلٹ جس کو بیت الخلاء استنجا خانہ جو بھی مختلف نام ہے ہمارے کہتے ہیں دعا یاد کر لیں اندر جاتے ہوئے دعا پڑھیں باہر نکلنے کی دعا پڑھیں بستر پر جائیں تو دعا پڑھیں بستر سے اٹھتے وقت کی دعا پڑھیں نیند سے اٹھتے وقت کی دعا پڑھیں مختلف دعائیں سیکھ لیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں دعائیں سیکھیں گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے کتنی دعائیں سوال سواب ہے درو شریف پڑے درو شریف پڑھیں کہ دور مختار میں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی برس کے گنا مٹا دے گا اسی برس کے گنا مٹا دے گا درست شریف پڑھیں صلی اللہ ولا محمد صلی اللہ, صل اللہ, صل اللہ علیہ محمد جو کوئی یہ درود پاک پڑتا ہے صلی اللہ علیہ محمد اس کے منہ پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں پڑھ لینا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد کیسا مزہ آ رہا ہے نا کیسا مزہ آ رہا ہے بس ذکر و درود ہر گھری گردے زبا رہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو چلے مل کر پڑھتے وکرو درود ہر گھری ویردے زبار ہے وردے زبار ہے میرے ویردے زبار ہے میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو میری فضول گوئی کی عادت نکال دو تو یوں ہم ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیں ہیں شریف پڑھتے رہیں اللہ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و بے شمار برکت نصیب ہوں گی بے شمار بہار نصیب ہوں گی اور فضول کلیمات سے بچ کر انشاءاللہ اللہ تبارک و بہت, بہت برکت نصیب ہوگی درو شریف پڑھتے رہیں ذکر و اذکار کرتے رہیں زبان کو تر رکھیں انشاءاللہ میں مزید آپ کو ذکر و اذکار کی بہاریں ذکر اذکار کی برکتیں میرے پاس ہیں میں آپ کو دوبارہ اور بھی مزید بیان کرتا ہوں تاکہ ہمیں مزید رقبہ تو کلیمہ طیبہ کا ویر رکھے میں نے کلیمہ طیبہ کی آپ کو حدیث سنائی تھی برکت سنائی بہار سنائی ایک اور سنا دیتا ہوں لے سنیے سرکار مجھے حضرت سیدنا روایت ہے کہ صاحب کرام کہتے ہیں ہم آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کیا تمہارے ساتھ کوئی اجنبی شخص یعنی اہل کتاب بھی ہے ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بند کرنے کے کا حکم دیا اور فرمائے اپنے ہاتھ اٹھا لو اللہ اللہ کہو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھائے پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے الحمد کہا اور بارگاہ اللہ میں دعا کی اے اللہ بے شک تو نے مجھے اس کلمے کے ساتھ بھیجا ہے اور مجھ سے اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا پھر ہم سے فرمایا خوشخبری سن لو اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی کلمہ مت لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ اللہ پڑیے لا اللہ اللہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کرے کہ ہماری زبان پر ہر وقت ہر گری ذکر و اسکار جاری رہیں ایک اور سناتا ہوں کہ سرکارِ وطینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ عز و جل اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو له لہ الملک ولہ الحمد یحی و یمیتو وهو حی لا یموتو بیدیہ الخیر وهو علیہ کل شئین قدیر کہے گا اللہ عز و جل اس سے یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے جنتِ نعین میں داخل فرمائے گا پڑھتے جائیے لا الہ الا اللہ دہ لا شری کا لہو لہُ الملک و لاہی ویتو وهو اللہ الحج پڑھ لیا آپ نے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ پڑھنا قبول فرما لے سبحان اللہ اور آپ کو سناتا ہوں ایک اور حدیث سنیے جو سبحان اللہ شمدی پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں خجور کا ایک درگ لگا دیا جاتا ہے سبحان اللہ و بھی شمدی کر کہہ لیں سبحان اللہ و بھی شمدی صبح اللہ شمدی ایک اور حدیث سنیے جس کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا وہ جو اپنا مال خرچ کرنے میں بخر سے کام لیتا ہو یا دشمنت جہاد کرنے سے ڈرتا ہو تو وہ سبحان اللہ وہ بھی ہمدی سے پڑا کرے کیونکہ ایسا کرنا اللہ عظب کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے سبحان اللہ وہ بھی ہمدی صبح نلائی وہ بھی ہمدی و سنیں گے آج ذکر و اسکار اور ذکر اللہ کے بارے میں انشاءاللہ اللہ آپ کو مزید عرض کرتا ہوں بس نیت یہ کیجئے میرے میچے و پیارے اسلامی بھائیو کہ ذکر و درود ہر گھڑی وردے زباں رہے, زبان رہے. ذکر و درود ہر گھری ورے زبا رہے میری فضول بوئی کی عادت نکال دو ہماری زبان سے فضول کلیمہ جو نکلتے ہیں اللہ کرے کہ اس کی عادت نکل جائے بہت فضول کلام کہتے ہیں ہم لوگ بہت فضول باتیں کرتے ہیں اس کی وسالیں بہت ہیں میرے پاس ان شاء اللہ وہ بھی اگر موقع ملا تو ارز کر دوں گا ایک اور سنیے پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. جو صبح کے وقت یہ پڑھے روبئی تو بلّہ رب ربئی تو بلّہ رب و بل اسلامی دین آؤں محمد نبی میں <تصفيق> اللہ عزبہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں صبح پڑھنے کا یہ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ جنت میں لے جانے والے عمل میں یہ کتاب بہت اچھی ہے میٹھے پیار بھائیو بہت اچھی کتاب ہے جنت میں لے جانے والے امال میں اس میں سب کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کتنی باتیں اس پڑھ کر سنائی اور بعض باتیں میں نے کو سنن کا رسالہ میٹھے سن کر اس میں سب کو پڑھ کر سنائی ہے تو جو صبح کیا پڑھے یہ جنت میں جنت میں جانے والے امال کے سفا نبر 455 پر یہ ریواج لکھی ہوئی ہے جو صبح کے بعد یہ پڑے محمد نبی تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں کتنا مختصر سامل ہے بظاہر کتنا مختصر سامل ہے لیکن اس کا ثواب کتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ بس ذکر و اثکار کرنے والی زبان نصیب کرتے کاش فضولیات جو ہماری زبان سے نکلتی ہیں طرح طرح کی فضولیات طرح طرح کی فضولیات ہماری زبان سے نکلتی ہے یہ جو بات نہیں کرنے کی ہوتی وہ بھی کرتے چلے جاتے کرتے چلے جاتے اور باد اوقات تو جن کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا وہ موڑ بہت ہوتے ہیں ان فضول باتوں سے کہ عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتا ہے اب مثال کے طور پر آپ بھائی کہاں جا رہے ہو اب بتائیے کہ آپ کو کیا مطلب ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ میں کہاں جا رہا ہوں بھائی کہاں جا رہے ہو کیوں پوچھا آپ نے وجہ کوئی مقصد والد صاحب ہیں ماں ہے بیٹا کہاں جا رہے ہو ایک کوئی موقع ماہر ہوتا ہے نا اور کہاں جا رہے ہو آج کل دعا نہیں کرتے کیا ہے مطلب کیوں بچے بہت سو کہتے آپ نے میرا نام لے کے دعا کی نا پھنس جاتے ایسے پھنس جاتے ہیں, جاتے ہیں بھائی کیا تمہارا نام لے کے دعا نہیں کی اب کیوں کیا آپ نے تھا سوال بہت ناراض ہو گئے کیسے جواب دے گا اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے سوالات ہم کرتے ہی رہتے ہیں ان کی تفصیلات پڑھنے کے لیے آپ امیلیں سوچے سارا میٹھے بول یہ لازمی طور پر لے لیں انشاءاللہ تعالی بہت سارے فضول سوالات سے بچنے کا ذہن اللہ نے چاہ تو آپ کا بن جائے گا انشاءاللہ تعالی اور اس کی پوری وضاحت ہے میرے بیان کا وقت ختم ہو رہا ہے امین سنت اپنی نشیت پر جذبہ فرما آئیے امین سنت کی طرف چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نیک بھرے معاملات اور کیوں بھرے وہاں پر لمحات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر اللہ کی قصد کرنے کے توفیق عطا فرمائے میں نیت تو کرنے ذکر کرتے رہیں گے ذکر اللہ کرتے رہیں گے مطالعہ بھی ذکر اللہ نیکی کی دعوت یہ جو دینی کتابوں کا مطالعہ ذکر اللہ ہے اجتماع ذکر اللہ ہے قرآن کی تلاوت ذکر اللہ ہے نماز خود پور... نماز ہے پوری کی پوری ذکر اللہ کے ذکر کے لیے نماز قائم کرو تو یوں ذکر کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں اب یہ موضوع نہیں تھا میرا کہ میں آپ کو ذکر کی قسمیں بیان کروں گا عرض یہ کرنی تھی کہ فضولیات و گناہوں برے گفتگو معاملہ کو چھوڑ کر ذکر و درود سے اپنی زبان کو تر رکھنے اور اپنی اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبات فرمائے امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیے امیر اہل سنت کی طرف چلتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ علی